بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس الثالث والعشرون تئیسوہ سبب حامد الحامد یا استاذ ان لدی اقتراحا اے استاذ ان لدی یقینا میرے پاس اقتراحا ایک گزارش ہے میں ایک ترخواست کرنا چاہتا ہوں یا ایک آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں المدرس استاذ انتظر حتی اقتلعا حال التعمیم انتظار کرو یہاں کہ میں اس فہرس کو دیکھ لوں بادل نام مکترا ہوگا کچھ دیر بعد نعم ہاں مکترا ہوگا آپ کی پیل یا آپ کی تجویز اس کا مانا ہوگا آپ کی تجویز کیا ہے تو ان لدیا اختراخن کا معنی کیا ہے یقیناً میرے پاس ایک تجویز ہے ان فصل مختصن مختصن اختض کسی چیز کا بہت زیادہ گھٹا ہوا ہونا آ, ہماری یہ کلاس بہت زیادہ بھٹن والی ہو گئی ہے یا اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے مارا ایوق انکلا فتفانی آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آ, کہ ہم منتقل ہو جائیں اس کشادہ کلاس روم کی طرف جو کہ دوسرے دور میں ہے یعنی دوسرے دوسری منزل میں دوسری اسٹوری میں ہے تو وہ کلاس روم اس سیدھی رائے ہے صحیح درست رائے ہے سلم المدیرفی میں پرنسپل سے اس کے بارے میں بات کروں گا اقرا درس یا مصطفیٰ اے مصطفیٰ سبق پڑھو مصطفیٰ بازالاستعادت والبسملتی عوض باللہ من شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا ایوہ الذین آمنوا جتنبوا کثیرم من الظن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو رائے قائم کرنے سے گمان کرنے سے ان انبا ازالزن اسم یقیناً بعض رائے یعنی بعد گمان گناہ ہوتے ہیں ولا تجسسو اور تم ایک دوسرے اور تم عیوب کی طوح میں اور تم کسی کے عیوب کی طوح میں مت رہو کسی کی نہ جسوس ولا یاباد کم بادن اور نہ ہی, ہی تم میں سے کوئی کسی کہ کرتا ہے اَن أَكُولَ لَحْمَ عَقِهِ مَيْتًا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مردار ہو مر چکا ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت فکر ہو تو تم اسے یعنی تم اسے ناپسند کرو فکر یعنی تم اسے تو ناپسند کرتے ہو باوجود اس کے کہ تم نے اس بات کو اپنے لیے ناپسند ناگوار قرار دے رکھا ہے تو پھر کیوں کرتے ہو یہ بھی تو وہی حساب ہے جس طرح ایک مردہ شخص جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو جو بندہ سامنے موجود نہ ہو اس کے بارے میں اگر تم کوئی بات کرو گے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں جس طرح کسی مردار بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا یا غیر موجود جو غیر موجود غائب غیر حاضر بھائی کی بت کرنا وہ تق اللہ انََََََََََ اللہ طرحىم <الرحیم> اور تم اللہ كا تقوا اختيار كو يقيا اللہ بہت زیادہ توبہ قبول كرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے نقتفى بيہادت در ہم اس سبق کو ہی كافى سمجھتے ہیں المدرس و استاد نقطفى بيہادت درس سے ہم اسی سبق پر اكتفاق کرتے ہیں راج ادرساب تو جتى ہيں د پچھلے اسباق كا مراجہ کرو یعنی ان کی دہرائى کرو اور تم محنت کرو۔ فوقی قطار اب امتحان امتحان قریب آ چکا ہے کنہ نہ بہت... وہ تو بالکل قریب آ گیا ہے تو اچانک وہ تو قریب آ گیا ہے نزدیک آ گیا ہے انہیں واقعات ایسا ہی ہے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ابھی کیا امتحان بہت دور ہے متحت ہی دراصت या استاد پڑھائی کب ختم ہوگی اے استاد یعنی امتحان سے پہلے جو تیاری کا وقت ملتا ہے وہ کب ملے گا اور پڑھائی کب ختم ہوگی منتظف میں گمان کرتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہوگی اس مہینے کے نصف میں مختار المختار علانہ خاری علم اہدی کیا ہمارے امتحان ایگزامینر یعنی کہ کیا ہمارے ممتحن آئیں گے انسٹیوٹ uh, کے باہر سے ماہد کے باہر سے المدرس استاد نام جی ہاں سر قلع اختبار یہ زبانی امتحان میں شریک ہوں گے من خارج خارجی امتحان لینے والے کے باہر سے کو لی اندر فل امتحان کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں امتحان میں داخل ہوں یعنی امتحان میں شرکت کروں فقط التحق تو متحق تو یقیناً میں شامل ہوا تھا یا میرا داخلہ ہوا تھا میرا ایڈمیشن ہوا تھا لے میں کلاس میں شامل ہوا تھا و لے تاخیر سے نعم ہاں من قبل الامتحان امتحان جو شخص داخل ہوا ہو امتحان سے پہلے دو مہینے حق بخول فل الامتحان تو اس کو امتحان میں شرکت کا حق ہے یا استاد و اے استاد عظیب غدن و بعد غدن میں, میں غیر حاضری کروں گا کل اور پرسوں ان مسافر تھا تو یقیناً میں سفر کر رہا ہوں سفر کرنے والا ہوں جدہ کا پر ارجما ہا تو میں امید رکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اجازت دے دیں گے من حاد سفر آ کے آ لا نہیں مدا کوئی چارا کار کیا اس سفر سے کوئی چارا کار نہیں ہے یعنی کیا یہ سفر ضروری ہے نا جی ہاں اللہ انتر کا اللہ ویسے ہی, ہی اللہ گواہ ہے یقیناً یقیناً میں اس کا اس پہ مجبور ہوں لا بأس بعد اذن پرنسپل کی اجازت کے بعد کوئی حرج نہیں ہے یعنی جانے میں مررت من مفترق مررت اور جب تم وہاں ایک مکتبہ کے پاس سے گزرو فیشتری نسخہ تھا نہیں تو تم خریدو میرے لیے دو نسخے تو تم میرے لیے دو نسخے خرید لو لسان العرب کے اس مکتبہ سے من مفتر کے ترو کی اس مکتبہ سے جو کہ راستوں کے جدا ہونے کی جگہ پر ہے یعنی چوک اس مکتبہ سے جو چوک پر واقع ہے فی حی مکتباس مکتاباد کے ٹاؤن میں حی المکتاباد یعنی پورا ٹاؤن پورا قصبہ ہے وہاں وہ مکتبہ جو چوک کے جو جو جو جو کے دو سوالات جواب حامد کی تجویز کیا ہے حامد نے تجویز جو دی تھی ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ, فی فی عن اللہ تعالیٰ نے سبق میں جو آیت وارد ہوئی ہے اس میں تین کاموں سے منع فرمایا ہے وہ تین کام کون کون سے ہیں نمبر ایک عن عن التجسس عن الغیبت نمبر تین بماذا شب اللہ تعالی الغیبت اللہ تعالیٰ نے غیبت کی کس چیز کے ساتھ تشویش دی ہے اس کا جواب ہوگا شب اللہ تل بی لہم العقی واہ تن بے اقلی لہم القی واہن مشق نمبر دو من ابواب الفعل الفلاس مزید باب افتاح اعلی سلاسی مزید مزید فی سے تعلق رکھنے والے ابواب میں سے ایک باب افتاح بھی ہے زیدت فیہی حمزت قبل الفائی اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے حمزہ فا سے پہلے وَتَاعُمْ بَعْدَهَا اور تَاع کو زیادہ کر دیا گیا ہے اس کے بعد نَحْوِ اِرْتَفَا اِشْتَرَا اِنْتَزَرَا استخرج من الدرس الافعال الوالدت فیہ مِن باب افتعالہ افتعالہ کے باب سے تعلق رکھنے والے افعال نکالیے اس سبق میں سے اس میں ہے اقتراً اکترا یک تر ہوں اقتراح مصدر ہے انتظر انتظار یہ بھی باب اختعال ہے ان کے بعد اگر تا کا حرف آئے تو وہ باب اختعال ہوتا ہے انتعال نہیں اسی طرح اک تز سے مکتزن اک تز اق تز یک تزو مختصن جو ہے یسم الفائل ہے اک تز سے کسی چیز کا گھٹا ہوا ہونا اسی طرح مصطفا میں استفاء یصطفی یہ بھی باب افتعال ہے بابقا باب افتعال میں تا کی جگہ پر زائد حرف پو آ جاتا ہے تو یہ اسطفا میں پو جو ہے وہ تا کی جگہ پہ زائد حرف ہے یہ بھی باب افتعال ہے اے جتاناب یا جیتانیبو سے باب افتعال ہے اسی طرح ولا یا غطب اے غتابا یا غتا اب اصل میں یہ بھی باب افتعال ہے اکتفا یکتفی اکتفا یکتفی تھا میں باب افتعال نکتفی بہاد درسی میں اکتفا یکتفی واجتہیدو میں اجتہاد یاجتہیدو فقد اکتراب الانتحان میں اکتراب یکتریبو باب افتعال ہے تنتہی انتہا ینتہی ختم ہونا منتصف انتصف, انتصف ینتصحو کسی چیز کا نصف ہونا منتصف وہ جگہ یا وہ مدت جہاں آ, کوئی چیز آدھی ہو جائے مثلا مہینے کا وہ دن جہاں مہینہ آدھا ہو جائے اس کو منتصف کہتے ہیں ممتانون امتحان یمتا اسی طرح مختار جو اسم ہے اختار اختارو اسلم تھا اختاجر یخت بھی باب افتعال ہے اور مختار اسم المفعول ہے باب افتعال سے ممتاح اسم الفائل امتحان یمتا یشترکو ریکو اشترا کا آگے التحاق التحا کا ایڈمیشن ہونا داخلہ ہونا یا کہہ لیجئے شامل ہونا کلاس وغیرہ میں آگے ہے انی یہاں بھی زائد ہر تا کی جگہ پہ تو ہے اصل میں تھا ارترا یار رو ملتر روم اس گول بفول ہے فشتری لی اشترا یشتری فشتری اصل میں ہے فشتری اشترا یشتری سے فی امر ہے اشتر علی مفترا کے تو مفترق اخترا کا یختر کو سے مفترق اسم المفول بھی ہے اور اس میں ضرف بھی جدا ہونے کی جگہ مشق نمبر تین ترمت مثالہ مثال پر غور کیجئے سما ہات المزار آمرہ وسم الفا علی و المستر فاضل عاطی پھر آنے والے فیلوں سے فیل مزار فیل امر اسم الفاع اور مستر بنائیے انتظر ينتظر انتظر منتظر انتظار ممتظر انتظار اشتراک یشترک اشترک مشترکن اشتراکن يمتحن امتحن ممتحن امتحان اجتماع يجتمع اجتماع مجتمع اجتماع التق یا اسے کے بعد پڑھیں گے التقى یل تقی ملتقن ملتقین تعلیم کے بعد ملتقن التقاً کی بجائے استعمال ہوگا التقاً یا کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے مصدر میں بھی اور اسم الفائل میں بھی اختار اختارو اختر اصل میں تھا اختعر لیکن تعلیر کے بعد ہو گیا اختر مختار اصل میں تھا مختع مختع اسم الفائل بھی ہے اور مختع ہو پھر بھی اس سے تعلیم کے بعد مختار ہی بنے گا تو مختار اسم الفائل بھی ہے اور اسم المفول بھی اختیار المستر ہے نمبر چار تھا مثال پر غور کیجیے من منتقل کیجیے افتاح اعلیٰ باب کی ذرف زحمہ ادا كانت فافتا اعلی دالن او او زائن ابدل تاحد عالن جب باب افتحال افطاہ کا فا کلما جو ہے افتاح اعلی کلمہ یعنی مادے کا پہلا حرف دال ہو یا زال ہو یا زا ہو اب دلا دالن اس کی تا کو بدل دیا جاتا ہے دال کے ساتھ یعنی مادے کے پہلے حرف میں دال دال یا زا ہو تو پھر اس کی تا کو بعد میں یعنی جو تا حرف زائد اس میں آتا ہے وہ تا کی بجائے پھر دال ہو جاتا ہے جسرا زا اس سے بننا تو چاہیے تھا از تہامہ باب افتعال افطتا لیکن استعمال ہوتا ہے از تحما کی بجائے از دہامہ زانا از دانا, از, دانا از دانا کی بجائے از دانا زکرا اس کو اب ارغام قریب المخرج کے طور پہ اردقرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اردقر بھی اردقرا اور اردقرا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں یا دال کو دال میں بدل کے یا دال کو دال میں بدل کے پرانے میں فہل میں مدکر جو آیا ہے وہ اصل میں ہے, ہے اس سے مدر بھی آیا ہے مزکر وہ اور ہے بہرحال عز دہ اور ادارہ دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے دا آ نے تو چاہیے تھا اس سے عید تا آ لیکن تار کو دال میں بدل دیں گے پھر دال کا دال میں ادگاہ کر دیں گے بن جائے گا عید دا آ مثال افطلہ کیجیے جب افطلا کا فا کلما باب افتحال کا فا کلما اس کے مادے کا پہلا ہر سعد ہو یا واد ہو یا تو ہو یا عبد ال تو زائد حرف ہوتا ہے میں بدل دیا جاتا ہے غور پھر پھرانے والے فیلوں کو منتقل کیجئے باب افطاح کی طرف وقا کا اراقان جب افطاح کا فا کلما یعنی اس کا پہلا حرف جو ہے وہ مادے کا پہلا حرف جو ہے واؤ ہو تو اس وا کو بدل دیا جاتا ہے ایو تا میں واقع اتر اور پھر ادغام کے بعد کیا بن گیا اتاقا وا سالہ سے اے بجائے بنے گا تا کے بعد اطتاثہ اے کی بجائے وا فی قا ع وطافا کا کی بجائے کیا بن جائے گا ات اطافا کا اور پھر اتفاقی باباہ جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کی اصل کو بیان کیجیے ذکر کیجیے پھر اس کا باب جو ہے اس کو بیان کرے ان تذرا اسلوح نظرا باب افتاحت فی الحمۃ و قا اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے حمزہ ارتا ان کا سارا اسلوح کا یہ باب انفعال ہے ان اعلی سے ان فتح اسلوح فتح من باب ان اعلی انتا ان کے بعد اگر تا کا حرف رہا ہو تو باب افتعال ہوتا ہے چنانچہ ان کالا اصل میں ہے نہ کالا یہ باب افتعال ہے انتشر اصل میں ہے نہ اور پھر باب افتعال ہے یہ انتا بنا ان قطا ان قطع یہ باب انفعال ہے انتصارا یہ باب افتعال ہے ان کے بعد تا ہو تو باب افتعال تا کے علاوہ اور کی حرف ہو تو اس کا تعلق ہوگا باب انفعال سے مسجد نمبر آٹھ ممعانی باب افتعالا المتاوعتو افتعالا کے باب کے معانی خاصیات میں سے ایک متاوعت بھی ہے اتعاد قبول کرنا کہا ماننا نحو رفعت صوت فرتخان میں نے آواز کو بلند کیا تو وہ بلند ہو گئی تعمد المثال سمعت میرے ناکسہ مثال پر غور کیجئے پھر ناکس کو نا مکمل نام رفعت الصوت ارتفع الصوت ملعت الكوبہ میں نے کبھر امتلع الكوبہ کبھر کب گیا جمعت طلابہ میں نے طلبہ کو جمع کیا ہی جس میں جمع ہو گئے نمبر نو تعمد الامثلت الاتیت لباب افتع على آنے والی مثالوں پر غور کیجئے افتع على باب کی وائین فیہ الماضی والمزارع والامر والمشتقات المختلفتہ متعین کیجئے ان مثالوں میں مادی مدار امر کو اور مختلف مشتقات کو یعنی اسم الفائل اسم ظرف اسم وغیرہ پھر تنظیم قرآن مجید میں یوم تالا مزید جس دن ہم کہیں کہ جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے واحد مون حاضر کا سیگا ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَسْطَبِرْ اصل میں ہے کے ساتھ لیکن جب فا کلمہ یعنی ماتے کا پہلا کلمہ پہلا حرف ہو تو پھر تا کی بجائے کا حرف آتا ہے تا کی جگہ پہ استبارہ کی بجائے اس طبارہ یاستم و ارا تلاوت القرآن الکریمی من الجاط كل صباح اور نمبر دو آیت میں اس قبر امر ہے استمعو میں سنتا ہوں غور سے سنتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کو من الاضاعات ریڈیو سے کل سباہن ہر صبح استمعو استمعا یا استمعو سے خیل مغارع ہے یقود المضیعو خبریں پڑھنے والا خبریں نشر کرنے والا کہتا ہے ایوہ المستمعون الكرام الیکم نشرت الاخبار اے معزز سننے والو اے معزز سامعین الیکم نشرت الاخبار آپ کی طرف پیش خدمت ہے نشرت الاخبار اخبار۔ کا بلٹن جسے کہتے ہیں خبروں کا مجموعہ مستم استماع اسے یہ اسم الفائل ہے دعوت اللہ, فی الملتزم اللہ سے دعا کی ملتزم میں اس مقام پہ جس نے میں نے عمرہ کیا ملتزم التزم التظم کسی چیز کے ساتھ چپک جانا اور ملتزم چپک جانے کی جگہ جہاں بیت اللہ کی وہ جگہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بعد جہاں اس کے ساتھ لگ کے چمٹ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ جگہ ملتظم کہلاتی ہے تو یہ التظم یلتظم اسے ملتظم اسم بھی ہے اب تسم لاتن آبشن اب تسم ہے ابتسم لا تکن آب سن آب سوا کا جس طرح ہے لا تکن آب سن منہ بنانے والے مت بنو منہ بسوڑنے والے مت بنو ابتسم باب افتحال ہے اے متاثر یا متاثر سے اپنے والد سے رابطہ کیا ٹیلی فون پہ حاطفی رابطہ تو اخبار تو سفری اور میں نے انہیں خبر دی اپنے سفر کی یعنی جو بکرہ مدت ہے موعد اپنے سفر کا جو وقت ہے اس کے بارے میں خبر دی کہ میں فلاں دن سفر کروں گا اتسل تو اصل میں تا اے وہ تاسلہ یا وہ تاثر با جب باب افتعال کے فاطلم یعنی مادے کا پہلا پہلے حرف کی جگہ پہ واؤ آ رہی ہو تو وہ واؤ بدل جاتی ہے میں اے باسرا سے کیا بن گیا اکتأرا پھر اطتصا تو اب تسلطو باب افتحال ہے فلم ہے جان لکھرجم یعز اللہ له من لا يحتسب اور جو اللہ کا تخوا اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے یعنی مصیبتوں پریشانی سے نکلنے کی راہ اور وہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کی کی باب افتعال ہے اور تکل مدارے ہے حرف الت اس کا گر گیا ہے من کی وجہ سے جو کہ حرف شرط ہے یحتسب باب افتعال سے مدارے یت المسلمون فی سرواتی میل کا مشرق مسلمان متوجہ ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں کعبہ مشرفہ کی طرف کعبہ شریف کی طرف کہہ لیجیے اصل میں تھا یا تو یہ کیا بن گیا اتاجا پھر اتہ یتو اس کا مطلب کیا ہے واجم ہا وجہ چہرہ اور اتجہ تجا چہرہ کرنا متوجہ ہونا رخ کرنا اور صلی اللہ علیہ وسلم ومن ادا ملا کے بنے گی امن ادا مار فل سمینا اور جس نے دعویٰ کیا اس چیز کا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں یعنی اس کا پھر مسلمان میں شمار نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہے کو دال میں بدلا اور عید تا سے کیا بن گیا جس کا مادہ بھی دال این فی صورت الفرقان و یوم یقور تمار رسول سے بھی اور جس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں پر وہ کہے گا اے کاش میں نے بنایا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ رسول کے ساتھ مل کر رسول کا ساتھ دے کر میں نے بھی کوئی راستہ بنا لیا ہوتا جنت میں جانے کا اپنی رسول کی اطاعت کر کے ان کی پیروی کر کے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے میں بھی, بھی جنت کی طرف راستہ بنا چکا ہوتا یا لم لتا لئیتانی خلیلا اے کاش یا وی اے ہلاکت کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جو مجھے گمراہ کرتا رہا جو مجھے غلط راستے کی طرف لے گیا کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتا ان کے فرامین کو ان کے اقوال کو ان کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور کسی کی پیروی نہ کرتا ابت خدا افتاہ خدا اتحادہ ابت خدا جو ہے افتعال ہے اصل میں تھا اتحادہ عند قيامت الهمزه باب افتعال میں اگر حمزہ ا جائے تو حمزہ کو بھی تا میں بدل دیا جاتا ہے باب افتعال کے فا کلمہ ما یعنی مادہ کا پہلا حرف اگر حمزہ ہو تو اس حمزہ کو بھی تا سے بدل دیا جاتا ہے جیسے اتخذا سے بنا اس تاخذا اور پھر کیا بنا اتخذا نمبر 10 ا جمع افتعل کیا بن گیا افتعل قال تعالى اصطف البنات على البنين اس نے کہا اصطفل بنات على البنين کیا اس نے بیٹیوں کو ترجیح دی بیٹوں پر تم کہتے ہو فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں اگر اس نے بنانے بھی ہوتے تو بیٹے بناتا بیٹیاں کیوں استفل بناتے استفا سا استفاع جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وہ حمزہ جو ہے حمزہ وصل جو ہوتا ہے اس کو حضف کر دیتے ہیں پہلے بھی در چکا نمبر گیارہ فائدہ ہوا قریب تو وہ قریب ہے یعنی وہ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ امتحان تو سر پہ آ ہے قریب ہے بڑا نزدیک ہے ہاد ہی ادا اس کو ادا فجا کہتے ہیں فج آتن یا فرج کسی چیز کا اچانک ہو جانا اچانک کے معنیٰ میں ارا الفجا اچانک کے معنیٰ میں ہونے والا ادا ویسے ادا کا مانا ہوتا ہے جب لیکن بارنلی اچانک اس وقت ارا الفجا اور تو غیر متوقع اور یہ معنی دیتا ہے کسی ایسے کام کے واقع ہو جانے کا جس کی توقع نہ ہو جو غیر متوقع ہو یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیا پر ابتدا بن نقرت عباد اور جائز ہے مبتدا لانا نکرا کے ساتھ اس کے بعد, یعنی اس کے بعد جو مبتدا ہے وہ نکرا لایا جا سکتا ہے. فی جو ہے وہ کلام کے شروع میں نہیں آتا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی عبارت کا ہونا ضروری ہے دخلۃ الفصلا فعضہ جامعات میں کلاس میں داخل ہوا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ یونیورسٹی کا پرنسپل بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی کے پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں دخلتو غرفت فائدہ حیتنالسریر میں کمرے میں داخل ہوا توچانک ایک سامپ تھا چارپائی پر توچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سامپ ہے چارپائی پر خراجتو من البیتی فائدہ صدیکم بالباہدی میں گھر سے نکلا توچانک ایک دوست ملا ایک دوست نظر آیا یا ایک دوست تھا دروازے پر یہ معنی کریں گے توچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ایک دوست ہے زننتو کا مدرسا فائدہ انتا طبیبن میں نے تو آپ کو ایک ٹیچر خیال کیا تھا لیکن فائدہ اندر آپ ڈاکٹر نکل آئے مطلب یہ ہے کہ مجھے اچانک پتا چلا کہ آپ ٹیچر نہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں اور پھر تنظیل میں واقع میں تو اس نے یعنی مثلا نے اپنی اصح اپنی لاٹھی کو ڈالا تو اچانک وہ ایک بڑا واضح واضح اجدہ بن گیا یعنی گلاٹی ایک واضح اجدا کی شکل اختیار کر گئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا یعنی اپنی بغل میں ڈال کے جب باہر کھینچا اچانک وہ صاف روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے یہ دو مو جزا عزم وا نمبر بارہ ازم و میں اسے گمان کرتا ہوں وہ ختم ہو چکا ہوگا عزم وا یہ سبق میں یہ استعمال ہوا میں خیال کرتا ہوں اسے وہ ختم ہو چکی ہوگی یعنی پڑھائی تنصبہ ذنا یا نکلنے والے بننے والے جو بھی فیل ہیں وہ دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں مبتدا ان و اخبار اصل میں وہ دونوں و خبر ہوتے ہیں نہ وہ جیسا کہ المتحان و قریب ازنتان قریباً المتحان و دیکھ رہی ہے یہ اصل میں تو مبتدہ خبر ہے قریب ہے لیکن ازنوں کے آ کے بعد یہ امتحانات قریب ہیں دونوں کے دونوں اسم عضو کے مفعول بن جائیں گے ایک مفعول اول دوسرا مفعول ثانی میں امتحان کو سمے تاحو قریب الودیرو یاتی ودن مدیر کل آئیں گے پرنسپل اسوند المدیر یاتی ودن میں خیال کرتا ہوں مدیر کے بارے میں کہ وہ کل آئیں گے وہ فتن زیر یہ قرآن پاک میں ہے وما ازن سات قائمتن اور میں نہیں گمان کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں قیامت کو قائم ہونے والی میں قائم ہونے والی کے بارے میں وہ داخل کیجیے آنے والے جملوں پہ حامد ان کیا تم امتحان کو آسان سمجھتے ہو استاد آج دیر سے آئیں گے اخرل یوما و مسلمان ہے کہنا ہو کیا تو اسے مسلمان گمان کرتی ہے خیال کرتی ہے تو کہیں گے ات از الینا ہُسلم ات ازنا راسبون ہیں کہنا وہ ہم انہیں فیل ہیں تو کہیں گے جب افول بنے گا تو حالت نسب میں چلا جائے گا اور حالت نصر میں راسبونا کی بجائے کیا اسمال ہوگا راسبینا نظون زمین علاقہ ناز تمہارے دونوں کلاس کامیاب ہیں کہنا ہو میں تمہارے کو کامیاب صبر ہوں کامیاب سمجھتا ہوں ان کو مان کامیاب ہو جائیں گے از المئی کا ناج ہے جائے گا اور ناج ہانے کی, کی وجہ لا کا میں طالبات کو محنتی خیال کرتا ہوں یوں کہنا ہو تو کہیں گے کہ عزل طالباتی مجتحداتی تاوی جمع جمعنس السم میں بھی زیر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے طالبات نہیں کہیں گے بلکہ طالبات ضعیفا میں کمزور ہوں کہنا ہو کیا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے تو کہیں گے اتزنو نی اتزنو نی جائز ہے زننا و ان زنہ داخل ہو انا پر اور ان پر المستری جو دونوں مستری معنی دیتے ہیں فینسب المصدر فینسب المصدر المؤول تو نسب حالت نسب میں سمجھے جائے گا حالت نسب میں لایا جائے گا اس مصدر کو جس کی تعوین کی گئی ہے اگر مسؤولیت مفعولیت کی بنا پر مفعول ہونے کی وجہ سے وہ نسب میں آئے گا مثال سے بات واضح ہو جائے گی و یصد مصدر اور وہ قائم مقام ہوگا دو مفعولوں کا اور وہ راستہ روک رہا ہوگا دو مفعولوں کا راستہ یعنی وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا نحو الامتحان سهل امتحان آسان ہے عزول انمتحان سہل میں گمان کرتا ہوں کہ امتحان آسان ہے تو یہاں عند الام امتحان سل جو ہے عند المتحان یہ ہوگا مفول اول اور سہلن مفول ثانیہ ازن الامتحان ساحلن اس کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے ازن ان عند امتحان سہلن یوں بھی کہہ سکتے ہیں عزل و فیل فائل ہے اور ان المتحان ساہل پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ مفول ہے اور پھر تنظیل مجید میں نے نہیں, نہیں, مَن, نہیں, نہیں گمان کیا تھا کہ احمد فیل ہو جائے گا مَا يَر أَن بِهَا و نفس گمان کر رہا ہوگا کہ آج اس کے ساتھ کبر توڑ قسم کا حشر کیا جائے گا ادخلنا ثم زنہ پہلے انا کو داخل کیجیے گزشتہ داخل فی تمرین اور کو داخل کیجئے سابق باہر ہے یعنی بارہ نمبر تمرین میں پہلے انہ پھر زنہ مثال کے طور پہ حامد مریض, مریض, مریض زنن تو انا حامدن مریض اور مریض انامدن مریضا انہ داخل کیجئے تو ہو جائے گا. اور آگے جو عزن ہے وہ آ جائے گا انعرۃ متاخر آگے ہے انت مریض کہنا ہو کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تم بیمار ہو کہیں گے ازن کا مریضن پہلے انا ان کا ان ان هم پھر عزن عظن کا مریضن کیجیے ناجہانی انیل کا ناجہانی ازن زمینئی کا ناجہانی اتال مجتاح داتن انالی الطالبات مجتن انا ضعیفن اننی ضعیفن اننی یا اننی بھی کہہ سکتے ہیں نمبر تیرہ ہاتی جاتی والے اسموں کی جمع ہے, ہے خلیل کی جمع اخلا سبیر کی جمعان کی جمعین کہ میں امتحان میں شریک ہو سکوں داخل ہوں نقول ہم کہیں گے دخل تو بغیر فی دخل تو داخلو یعنی فی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہونے والا مادی مدارے بھی ہے اور فی کی پریپوزیشن کے بغیر بھی ود پروٹوزیشن دونوں طرح اس کا استعمال ہے میرے لیے اس بات کا حق ہے کہ میں امتحان میں داخل ہوں یعنی انتحان میں شمولیت کروں نقولو ہم کہتے ہیں دخل تو ہو بغیر فی دخلو فی کی پرپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی دخل تو ہو کہنا بھی جائز ہے اور دخل تو فی ہی کہنا بھی دخل بغیر فی ارا کاند المدخل مکانن دخل ہو کہیں گے فی کے بغیر جب مدخول یعنی جس میں داخل ہوا جائے وہ جگہ ہو نہ ہو دخل تلبیتا دخل تلمسدہ دخل تو سوکا دخل تو غرفت فق تنزیلی و دخلا جنت ہو و تو فی ارا لم یا المدخول المدخ اور دخل تو فی ہی کہیں گے داخلہ کے ساتھ فی کی پریپوزیشن استعمال ہوگی جب وہ جگہ جہاں داخل ہوا جائے وہ مکان یعنی وہ چیز جس میں داخل ہوا جائے وہ جگہ نہ ہو نہ وہ اسلام اسلامی اس کو دخل تو نہیں کہہ سکتے دخل تو فلتحانی اس کو دخل تو امتحان نہیں کہتے اور دونوں یہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ود خلی فی عبادی ود جنتی تم توخل تو ہو جا میرے بندوں میں اور تو داخل ہو جا میری جنت میں یہاں دیکھیے جنتی کیونکہ مکان ہے یہاں فی کے بغیر اور عباد کیونکہ مکان نہیں ہے اس لیے یہاں فی کے ساتھ استعمال ہوا ہے اے اللہ یعنی جو اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے فا اور وہ فا کے وزن پر ہے فا ان کے وزن پر واہ بن سیاح کے مبالغہ فا علی اور وہ اسم الفال کے مبالغہ کے سیگوں میں سے ہے یعنی اس میں معنی اسم الفائل کا پایا جاتا ہے لیکن مبالغہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ عبدال سیاح علم اور اس کے یعنی مبالغہ سیغوں میں سے ہے یہ بھی سیگے ہیں فعل نخبر فعلف جیسا کہ غفور فع عل جیسا یعنی احتیاط کرنے والا بال یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا سیگا طعلاد علی فعال کا سیگا بنائیے ان فیلوں سے رضا سے رزاکن وحابا سے وحابن، علم سے علام سمع سما عباس اقلا سے اقال عباسن اباسا کمنا سب سیگہ تفہ علم فعیل فعیل کَگا بنائیے منحادلی فیلوں سے سمی سمی ان قدرا سے قدیر علیما سے علیم الصارہ سے بصیر سغ سیگہ تفہن فعول کا کَگہ بنائیے منحاد علی ان فیلوں سے غفر سے غفور شکر سے شکور صبر سے صبور آباسا سے ابو سن اکالا سے اکولن آبا سا سم بسور